حسین شبن سہرا شبن سہرا شبن سہرا شبن ظہرا یہ میری عزت و تاکیر تیرا صدقہ ہے یہ میرے عشقوں کی جاگیر تیرا صدقہ ہے مجھ کو جو کچھ بھی ملا مارا تیرے در سے ملا میری دھڑکن سے ہم وقت سدا آئی ہے میں حسین علی سیادہ باتیں مزہ ہوا مجھ پہ کرم مل گیا فرش اور علم اور کیا مانگوں بھلا اور کیا مانگوں بھلا تجھ سے مجھے کیا نہ ملا آنکھوں ہی تو مجھے گھر میں اذا نہ ملا جب علم دیکھا تو یہ بات کہی مجھ کو ماں باپ سے درسے میں ملا فرش عذاب یہ مقرر نہ فرشتوں کو ملا تربیت ایسی ملی تربیت ایسی ملی خود ہی سجاتا ہوں الم بھول جاتا ہوں زمانے کے سبھی جو علم لکھنے والے نے تقدیر لکھی زندگی جیتے ہیں بس پہلے ازا خون تحلیل ہوا خون تحلیل ہوا پر نہ مجھے آئی قضا ایک زنجیر سے دس لوگوں نے ماتم بھی کیا خون بہنے سے میری موت ٹلی سانس لینے سے بھی کت آتا ہے دل عمر بھر کرتا رہا عمر بھر کرتا رہا مہاتم شبیر بابا نارو کی سانس نہ اس دل نے دھڑک نہ چھوڑا دل کی دھڑکن سے سدا آنے لگی گیا میرا بلاو تو سوئے کر وہ بلا میں بنا زیادہ سفر گھر سے چلا آنکھ میں یشکار آنکھ میں عشق آزاد پہ بکا سیلا زنی جب جلا گھر سے میرے ساتھ تھا سان یہی کربلا دیکھی تو میں بولا یہی نجب کا ملا مجھ کو شرم ساری دنیا میں گیا ساری دنیا میں گیا اور یہی نہ پڑھا میں تو شبیر کزا کر ہوں میری بات ہی کیا مجھ کو اس دل سے ہی تاخیر ملی حسین حسین علی پاسہ سننا حسین بن علی سفر میرے جیسا ہے میرا نفتے جگر کام کچھ اور نہیں کام کچھ اور نہیں سو ماتن کے سوا شکر سد شکر کے اولاد کو ورسائی ملا نہ پڑتا ہے میرا ناد شہن شاہ خدا آنکھ میں عشق تھے اور لب پہ بکا اور کی پیشانی کو اور کی پیشانی کو رومال جو زہرا کا ملا اپنی تقدیر پہ نازا وہ دلفگار ہوا اور کے لاشیں سے صدا ہونے لگی مجھ پہ مولا کا ہے یہ خاص کرم اور سینتیس برس اور سینتیس برس ہو گئے عرفان ذکر شکیر سے کپل بھی تو آ نہ رہا ہم نے منبر پہ یہی بات کہی